الحمد اللہ الرحيم لشمان کتاب چل رہا ہے شرمانی باب نمبر چار بابین اوق لے ہم کر رہے یا معلوم یہ نہیں ہے بادرے اور قبل ہے تمام آئنہ کرام اس بات پر متفق ہیں کہ حجر کے علاوہ بقیہ تمام کی تمام نمازیں جو بقیہ چار ہیں زہر ہے اثر ہے مغرب ہے اور عشا ہے تو بقیہ تمام نمازوں کی آلان وقت سے پہلے دینا جائز نہیں ہے یعنی فجر کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں ان نمازوں کی اذان وقت سے پہلے دینا جائز نہیں ہے اگر کسی نے بقیہ چار نمازوں کی اذان وقت سے پہلے دے دی تو وقت کے اندر دوبارہ اس کا اعادہ کرنا دوبارہ لٹانا ضروری ہے کتنی بات سمجھ آ گئی یہ متفق ہے میں سرب کا اتفاق ہے لیکن اختلاف اس میں ہے کہ کیا فجر کی اذان اگر وقت سے پہلے دے دی جائے تو کیا وہ جائز ہے یا نہیں یعنی فجر کی اذان فجر کے وقت سے یعنی فجر سے پہلے پہلے دے دی جائے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے آئن اربا آئین کا امام شافی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حمبل رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور احناف میں سے امام ابو یوسف بھی ان کے ساتھ ہیں اور ان کے علاوہ امام اود اسحاق بن راہ عبداللہ مبارک، اللہ ابن مبارک کئی سارے ہمراہ وہ یہ کہتے ہیں کہ فجر کی آلام فجر سے پہلے ٹھیک ہے فجر, فجر, فجر کی آزام دینا جائے امام اوزاری امام شاخ امام مالک احمد آپ کی کتاب کے ضروری شروع یہ نا جی امام اوزاعی امام شاطری امام مالک امام احمد بن حمبد اصح بن راجے امام ابو یوسف عبداللہ اللہ ابن مبارک محمد اللہ تعالی جی یہ تین بما ہیں امام مالک ہیں امام احمد بن حنبل ہیں امام شاطی رحمۃ اللہ اسی طریقے سے عبد اللہ مبارک ہے امام ازائی ہیں اور رحمت اللہ یہ فرماتے ہیں کہ سلوے فجر سے پہلے بھی فجر کی آزان دینا جائز اور یہی لوگ ہیں فضا بخو سے جو آگے گئے تھے بار میں فضا بخو من سے یہی ہمراہ ٹھیک ہے آخر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ امام محمد امام زفر رحم اللہ اور حسن بسری ابراہیم نقد ہیں یہ حضرات کہتے ہیں کہ طلوع فجر سے پہلے مشروع نہیں ہے طلوع فجر سے پہلے اذان مشروع نہیں ہے اگر کسی نے طلوع فجر سے پہلے اذان دے دی تو اس کو دوبارہ لٹایا جائے گا دوبارہ لٹانا واجب ہوگا ہم خالہ امام اعظم ابو نیبا رحمۃ اللہ علیہ ایک امام محمد دو سفیان سوری رحمت اللہ تین حسن بسری چار ابراہیم نخر پانچ اور ٹھیک ہے جی یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے یہ خاصان فجر سروع فجر سے پہلے مشروع نہیں ہے اگر کسی نے دے دی تو وقت کے اندر دوبارہ لوٹانا باقی ہے مذاہب سمجھ میں آ ٹھیک ہے یہ اختلاف صرف اور صرف حجر میں ہے باقی یہ چاروں نمازوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے سب کا اتفاق ہے اب ابراہیم ابراہیم نخعی نخعی تابعی ہیں اللہ علیہ جی فرما کسی نے کچھ کہنا ہے میں آگے چلوں اگر یہ سمجھ آ گئی ہے تو بھی بتا دیجیے کہ مذاہب آپ کو سمجھ آ گئے چلو تو میں نے آپ کے سامنے یہی عرض کیا کہ اس بات پر تمام کا اتفاق ہے کہ چاروں نمازیں فجر ظہر اثر مغرب اور رشا ان چار نمازوں کی آزان اگر کسی نے وقت سے پہلے دے دی تو لازم اور ضروری ہوگا کہ اس کو دوبارہ وقت کے اندر لٹایا جائے واجب ہے لیکن فجر کے اندر اختلاف ہے کہ آیا اگر کسی نے تروی فجر سے پہلے اذان دے دی تو اس کا کیا حکومت دینی جائز ہے یا نہیں اس میں دو مسلک ہیں ایک مسلک امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اور امام بن صاحب عبداللہ, عبداللہ, عبداللہ مبارک وغیرہ کا ہے یہ ہم فرماتے ہیں کہ اذان فجر تروی فجر سے پہلے دینا بھی جائز ہے ٹھیک دوسری طرف رحمۃ اللہ علیہ علی اور, رحمت اللہ علی، اور حضرات یہ فرماتے ہیں اذان سلو قدر سے پہلے مشروع نہیں ہے اگر کسی نے دے بھی دی تو کیا ہوگا دوبارہ یاد لازم اور ضروری ہوگا اتنی بات اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کے بعد جو پہلے حضرات ہیں مسلط والے یعنی جمہور سے مسلط یہ ہے کہ اذان فجر دی جی جا سکتی ہے پہلے پہلے ان کا بھی آپس میں تھوڑا سا اختلاف پھر ہے بعض افراد نے یہ کہا کہ بھائی رات کو جو تقسیم کریں گے چودہ حصوں میں اور جب ایک حصہ باقی رہ جائے گا صرف اس حصے میں اذان جائز ہوگی اس سے پہلے تیرہ حصوں میں جائز نہیں ہے بعض نے رات کو نو حصوں میں تقسیم کر کے کہا کہ آٹھ حصوں میں تو ازان جائز نہیں ہے نویں حصے میں جائز ہے اور بعض نے رات کو چار حصوں میں تقسیم کر کے کہا کہ پہلے تین حصوں میں ازان جائز نہیں ہے چوتھائی حصے میں جائز ہے تو بہر ان حضرات کے نزدیک یہ مختصر سے اختلاف پھر ہے کہ کس حصے میں ازان دی جائے گی سے تو یہ میں نے عرض بتایا اب آزان اس کے ازان دینا جائز ہے لائی مضمون کی جو کہ چار صحابہ رام سر منقور ہیں نمبر ایک عبداللہ اللہ عمر ہیں نمبر دو امی جان علی اللہ تعالی ہاں اور اسی طریقے سے نمبر تین پہ ہیں ایک صحابی ہیں صحابی ہیں انیسا بن سے قبیر اور نمبر چار پہ صحابی ہیں بن اللہ تعالیٰ عن چار صحابہ سے اس طرح کا مضمون منقول ہے اور اس طرح کی روایتیں ان سے منقول ہیں پہلی جو حضرت عبداللہ میں مبارک ہے اس طرح کی روایت ہے اس کو نقل کیا ہے صاحب شرح معنی صحابی رحمۃ اللہ علیہ نے نو سندوں کے ساتھ یہ نو حدیث پھر جو عائشہ سے نقل ہے وہ ایک سند کے ساتھ ہے اور جو انیسر کے خدیب انصاریاں ہیں تین سندوں کے ساتھ وہ ہیں اور سمرہ رضی اللہ تعالی سے جو منقول ہے وہ دو سندوں کے ساتھ ہے تو کل پندرہ سندوں کے ساتھ اس طرح کی روایت منقول ہے کہ جس سے یہ مضمون ملتا ہے کہ اذان فجر سلوئے فجر سے پہلے پہلے بھی جائے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے چار صحابت سے منقول ہے جو چار صحابت کی روایتیں ہیں وہ پندرہ سندوں کے ساتھ ہیں بڑی آسان ہے سم سمجھ رہی بات مضمون یہ ملتا ہے کہ سب سے پہلے روایتی عبداللہ ابن عمر کی دیکھیے یہ ساری اس کا مجموعی کیا ہونا چاہیے آپ کوئی بھی آپ کو یاد ہو تو یاد کر لیں ضرور لیکن یہ اعتبار سے مجموعی یاد ہونا چاہیے کہ روایت کیا ہے کسی ایک روایت کو صحیح طریقے تیار ہونا چاہیے جو دلیل کی بنیاد پر آپ پیش کر سکیں جی ہاں جی مفہوم صحیح اور روایت کم از کم صحیح یاد ہو ایک جو دلیل میں پیش کی جا سکے اردو میں کر لیں عربی میں ہوئی تو کم از کم اردو میں تو ہونا سر جی دیکھیے ذرا بابیز بابی نے کہتے ہیں کہ فجر کی اذان باب ہے فجر کی اذان کے بارے میں کیا اوقن ہوا اس کا وقت کون سا ہے مسلق آپ کے سامنے آ چکے جی جی بہت اچھی بات ہے میں آپ جو پوچھا مجھے سمجھ آ میں نے اسی کا آپ کو کہا کہ روایت اگر یاد ہو جائے اور روایت کے الفاظ یاد ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے اور یہی کہ ایک قابل چاہیے طالبہ کا کہ وہ روایت کے الفاظ کو یاد کر لے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ پیچھے مکمل سند دیا کی آپ کا جو فرمان ہو اگر آپ کو یاد ہے تو ظاہر وہی فرمان ہوتا ہے مختلف سنع کے ساتھ وہ منقول ہوتے ہیں آپ یہاں دیکھیں گے دو حدیثیں ہیں غالبن تو ایک ہی روایت بنتی جی ہے وہی مضمون ہے جو پندرہ سندوں کے ساتھ مضمون وہی ہے تو دہلی میں صرف آپ وہ مجمون لکھیں گے اگر آپ بتا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے بتا دیجیے ہاں بالکل سب سے پہلی روایت ابھی قال حدثنا يزيد بن اسلم قال حدثنا قلاله بن مسلم قال قال النبوي قال عن ابن شهاب عن سالم عن ابي غير ابي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلال بن ربيعة الليل قد شرب حتى قال الشهاب بن عطاء حدثنا عامال عن ابي قال حضرت خارغ نقل کرتے اپنے والد سے یعنی عبداللہ ابن عمر سے عبداللہ ابن عمر کے رضی اللہ تعالیٰ یہ خارغ کا غالبان کوئی آئی کی لڑکیاں قید ہو کر غرت عبداللہ ابن عمر کے حصے میں آئی ان کے وطن سے یہ سالم پیدا ہو گئے ایک طرف یہ فقاعت کے پہاڑ بھی ہیں اور پھر انہوں نے چونکہ عبد اللہ خود جو تھے وہ حدیث کے بہت بڑے حجیز کا بہت بڑا حاصل کیا اپنے والد سے خود اور پھر فقاط ہے امی عائشہ سے بھی انہوں نے علوم حاصل کیے ہیں تو یہ سالم ہے اور ساتھ ساتھ میں شہانہ بھی ختم کے فارغ کے باشندے تھے تو کئی کئی چیزیں خیر اپنے والد سے نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن سے پھر جیسے حال جو عمر بن خطاب کا ایسی ویسی بات تو نہیں ہے کیا کہا اللہ علیہ وسلم ان بلال ینا دی نہیں رمضان کی بات ہے رہی تم کھاؤ پیو حقاء ابن و امسوم ہے یہاں تک کہ آزان دیں عبداللہ ابن اموم تو گویا صبح صادق سے پہلے پہلے ازان دے رہے ہیں حضرت بلال اور صبح صادق کے بعد ازان دیں گے عبداللہ مخصوم تو تم جب بلال آزان دیں تو کھاؤ پیو جب عبداللہ اب مخصوم ازان دے دیں تو کھانے پینے سے رک جاؤ گا کیا مطلب ہے کہ اب صبح ہو گئی ہے لہٰذا رمضان میں مسجد کچھ بھی نہیں کھانا قال کہتے ہیں مکان بجرنگ ابص اللہ مختلف کیا کرتے تھے الزام دیتے آپ صلی اللہ کے زمانے میں یہ سنا ہے کہ ایک اذان پہ ہوتی تھی جیسے کہ اگر آج کل سوسائٹی میں دیکھیں تو مختلف علاقوں میں مختلف صورتیں کی جاتی ہیں شہری میں لوگوں کو جگانے کے لیے کہیں پر کس چیز کا استعمال ہوتا ہے کہیں پر کس چیز کا استعمال ہوتا ہے پر آتا تھا اپنی سوسائٹی کے اپنے اصول میں ان کو پہلے لوگوں کو جگانے کے لیے کبھی ڈسل اور کبھی کیا کبھی کیا تو پھر اس کے بعد ایک اختتامی وقت ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ خود علاقے والے جانتے ہیں کہ ان کی آہات کب سے اور انتہا کبھی شہری کی وہ خود ہی سمجھتے ہیں یہاں پر بھی ایسا ہی افسروں کے زمانے میں کہ ایک اذان پہلے ہوتی تھی لوگوں کو یہ سدا کرنے کے لیے کہ اب رات کا آخری پہر چل رہا ہے لہٰذا آپ کھائیں پیے جب دوسری اذان دی جاتی تھی اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ شہری ختم ہو چکی ہے اور ہو چکی ہے لہٰذا آپ کھانے پینے سے بات رہے ٹھیک ہے جی یہ نماز لیکن سے پہلے پہلے آزان فجر مشروع ہے تو سمجھ آ رہی ہے اور یہی ہم نے ہمارا مقصد ہے بیان کرنا پہلی روایت آپ کا سمجھنے میں آ گئی اب یہ بڑی روایت ہے اب اس کے بعد اس کی نو سندیں دیکھتے رہیے اللہ اب کہ جس میں صحابی جی کا تذکرہ نہ کرے رضي الله عن روایت سمعت عبد الله يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم Kossoy النبي weigh in about the Lord buy from nani buy fromunter increased from nights and night and حتى He said حسن بن عبدالله بن صرر الباريس He said well hours ago on our الله 그런ى بصوه الله الرغي الله عنه عن النبي الله عليه وسلم وفيه قال حدثنا ابن مرزوخ قال حدثنا, قال حدثنا عبد الله بن جليل قال حدثنا شعبتنا عبد الله بن جليل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال حدثنا يونس قال خبرنا ابن وحر عن مالك حدث واند الله بن جليل فذكرتنا به مثله اس ساتھ سارت سارت کی جو روایت ہے کی جو روایت ہے اس روایت میں تھوڑا سا یہ جو شعبہ نقل کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں اب اس میں شک ہو رہا ہے بلال کہا نے نے کہا اپنے یعنی اس بات میں شک ہے اذان عبداللہ اپنے دے رہے ہیں دوسری بلال دے رہے ہیں یا پہلی اذان بلال دے رہے ہیں اور دوسری اذان عبداللہ اپنے مختوم دے رہے ہیں اس روایت میں اس صنعت کے ساتھ اس میں کیا ہے؟ شعبہ کو صرف شک ہے کہ کیا کہا جی ابھی ابن ابن و اللہ ابن عمر رضی اللہ اب جی اسی لیے ان کو کہتے تھے نابینا تھے اور اسی لیے کہتے تھے صبح ہو گئی صبح. ہاں اسبحتا اسبحتا آپ نے صبح کر دی صبح ہو گئی. مطلب یہی ہے کہ یعنی ان کو بتلانا مقصود تھا کہ اب آپ اذان دے دیں جی کی مجید سے ہے, جی یہ ہے اچھا تو عبداللہ بن عمر کی روایت آپ کے سامنے آ چکی ہے مختلف سندوں کے ساتھ حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں آپ کو شک نہیں ہے یعنی پہلی روایت میں, میں شک تھا کہ کون ہم جہاں فرماتی درمیان میں زیادہ فرق نہیں ہوتا تھا البتہ اتنا ایک موزن گویا اترتا تھا دوسرا چڑھتا تھا ایک موزن دے کے اترتا تھا دوسرا چڑھنا شروع ہو جاتا تھا بس اتنا تھا یہ چلیے آگے دیکھیے اپنی <سؤال> شک پہلے کون اذان دیتا ہے یہ نظر فرماتی ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ بلا یہ اپنے مخصوص یہ ان میں سے ایک دیتا ہے جب پہلا جو اذان دے رات کو تو سو کا تم کھایا نہیں تھا یہاں تک ہے دوسرا اذان دے اب دوسرا بھی مشغول ہے کہ مختون ہے یا رت بلا ہے تو یہ بھی نقل کرتی ہیں کہ جب ایک تھا دوسرا جب چڑھنے کا ارادہ کرتا تھا یعنی اذان دینے کی جگہ مزہ خانہ یعنی یوں کہیں کہ بلند جگہ پر اذان دی جاتی دوسرا جب چڑھنے لگتا تھا تو لوگ اس کو پکڑ لیتے تھے آل نقو بھی ہی اس کے ساتھ چمڑ جاتے تھے اس کا دامن پکڑ لیتے تھے یا کسی بھی جسم کے حصے کو پکڑ لیجیے ان کو پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کماندا کیا مطلب کمان تک جیسے آپ ہیں یہی رہیں یعنی اوپر ابھی نہ جائیں تھوڑا سبر کر لیں نہ یہاں تک ہم ذرا تیری کریں ذرا ہمیں کھانے پینے تھوڑا رک جاؤ آئی بات سمجھ تو ان کو پکڑ لیتے تھے تاکہ تھوڑا مزید رکو اور کہتے تھے کما اندا جیسے آپ ہو یہی رکو یہ نہیں یہاں تک بلال فرماتی ہیں جب یہ تھا ایک چاہیے ہی تو لوگ چمٹ جاتے تھے اس کے ساتھ وہاں وہ جیسے رو یعنی جس حالت میں ہو کما کا مطلب کہ جس حالت میں ہو ہے تم یہی رو کمانا کھتا نہ یہاں تک ہم کیا کریں صحیح کر لیں اچھا دوسری سنان حد اسلامی وزارہ وکانت حجت مان اس سند میں وہی روایت کسی طرح اس کو نقل کیا البتہ اس میں کچھ اضافہ کیا کہ یہ جو انیسا ہیں یا آپ کی ذات ہیں یعنی ان کی حکوم ہیں اب الرحمان کی ان کے اس میں کچھ اضافہ کی لیکن کیا بھی یہ تذکرہ کیا کہ ان دونوں کے درمیان اور دوسرے منادی کے درمیان اتنا فرق دوسرا, دوسرا, دوسرا تھا یہاں یاد رکھنے سے جتنی بھی صنعتیں گزری ہیں ان سب نے کیا تھا کیا تھا کہ بلال پہلے ازان دیتے ہیں رات کو اگنوں میں مخصوم صبح کو ازان دیتے ہیں جب اگنوں میں یہاں پر یقین کے ساتھ بلال کیا کرتے ہیں صبح کو ازان دیتے ہیں اب ذرا دیکھیے آگے یہ دوسری کسی روایت مکمل ہو گئی ٹھیک ہے کہ نہیں اب ہمراہ جن کی روایتوں کو دیکھیے تمہیں بلال کی اذان دھوکے میں نہ ڈالے والا حاضر بیاض اور نہ کی سفیدی پتہ چلا جان دی صنعت ہوگی مکمل ہو گئی تمام روایتیں چاروں آ, روایتیں چاروں صحابہ کی آپ کے سامنے آ چکی ہیں فبل کے بات رونے سے پہلے پہلے بھی بے کیا ری کی احناف میں سے لیکن فیضان کا اختلاف کیا ہے دیگر حضرات نے اس کا کیا کیا ہے اختلاف کیا ہے اور ان حضرات کی نو دلیلیں ہیں آگے پڑھتے رہیں گے ان شاء اللہ علیہ مام صاحب رحمت اللہ علیہ اخلاق ہیں جو آگے آپ کے سامنے آئیں گے ہم نے آج ایک مصنف کو بمباد دلائل میں پڑھ لیا ہے جس سے یہ بات کر سامنے آج بھی ہے کہ جس میں ایک روایت سے صحیح پتہ چلتا ہے و کو اجام دیتے ہیں وقت روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہیں کہ بلاذ رات کو ازان دیتے ہیں صبح کو اذان دیتے ہیں لیکن خلاصہ یہ نہیں چلتا ہے کہنا ضروری